بسم اللہ الرحمن عبحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے علسل لا بولا بسی خدل للمتقین اللہ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ذیل قبل جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں من ربهم هم ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لا يؤمنون جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یقسا ہے خاتم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم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 فی مرض مرضا عذاب بما كانوا ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے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 حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شور نہیں ہے وہ ادیل امین کم امن سو مینو کم امن سہ الا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 مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله سلسل الله بنورهم نوریم لہدملہ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون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 اوک صیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالکافرین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 لهم اغلم عليهم ولو شاء بسمعهم ان كل شيء چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا قریب بجلی ان کی بسارت اچک لے جائے گی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 اللی جلن کم ابھی شل می سم امرجین سم روتی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 وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا آپ کی حمد و سنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیث تو ہم کرتی ہی رہے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے دملسم اک بہل مرکل سپال کن کھی اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ لا علم لنا إلا ما إنك أنت انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں کولیادم بھو بہ پال ال اکو کول اکو اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ <الْكَافِرِينَ> پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا و کل نسکن جن تو کل خیسو تم غلط اور غلط اور من والی پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگی قانوان کم لادم فل اب مستفی آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے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 پل نہ جمیا فیئن کمنی ہن تب آدم والا ہوم یا زن ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ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 بِعَهْدِ، وَإِيَّا <يَفَرْحَبُون> اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں اور مجھی سے تم ڈرو امین خود سمن اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غزب سے بچو وَلَا الْحَقَّ الْحَقَّ وَأَنتُمْ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کروز نماز قائم کرو اور زکات دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ تم تون کتاب اثر تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے وَسو رشدی نو نم پو اُم ال سبر اور نماز سے مدد لو بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لئے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے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 تپو نفس, عن نفس وَلَا سین شہل منہ وَلَا و بلو منہ وَلَا يؤخذ منها عدل ولا ملو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا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 یاد کرو جب ہم نے موسا کو چالیس شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی تم کم کلال مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو عزت موسل کس بل فرپ لال کم یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پاسکو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوْا فتبو ادر کم فکوترو سکم زر کم خیول زر خی الکم در کم فتم ان یاد کرو جب موسا یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں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 اور کہتے جانا ہتتن ہتتن ہم تمہاری خطاؤں سے در گزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فصل و کرم سے نوازیں گے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا آخرے کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ سْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا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 نیم الذي هو ہو بالذي هو خير اس بیو میں لكم ما کم سل عليهم وہ بری وباء بغضب من بنوا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 لدی نمنوی نوی نن بل ولشواں سلہ اجوم اجوہد نالو نو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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُلُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 نكالاً لما بین وما خلفها اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بات کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا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 لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرولا بکون تصویر پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو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 وما موسی نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے صحیح سالم اور بے داخ ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے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 دانداری تھ اچل جاتی اؤ اشدو پس و مجھ مل و اہ ری شپو م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 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور عارضوں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض بہم و گمان پر چلے جا رہی ہیں سولو نل سوند سوئی چی ویل شو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 وو لمس نل امت أَمْ آس على اللہ مَا چال م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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُحْرِضُونَ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یقینوں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا اور زکاط دینا مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو کمل وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا تم نے اس کا اقرار کیا تھا تم خود اس پر گواہ ہو تم تم اتو تو میجون خری قم کم دیا تو ہے اون عل تم اس وَهُوَ ہوں نارکم اث مون بلکی تیوت پورن بھا جز وَيَوْمَ کلو سیلح چن وی ملک یا میڈی لاد وراح دم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 پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی ولقد چین سد نوبئی کس نجم سو لو تو پلبری پن چپ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 بِتْسَ مَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 اور ایسے کافروں کے لیے سخت ضلع آمیز سزا مقرر ہے مینو بیم کالو کو مینو وَهُوَ ضلع فون اہم شکل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 اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے أحرص النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا سیار أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن عیوام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 نولی جبری لو نزل پل بکنیل سو نز زل ہوں پل بھبی ازنیل ہی مدد پل می نئی مہد بشواری می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 جہم وصول مند دل مل کر لین اک دک بولا ابورین كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نَحْنُ آل میمی کو من تول مو يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ زوں ج وی نیمین اح دن لا مو مَا لَهُ فِي پدال مِنْ منیل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 ہم اپنی جسایت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسے ہی کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا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 مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جائ الله انگا بھی بِمَا مرون بخوئی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 بل اسلم فلحجور دور عبی فلحجور دور عبی والا خوف یخن دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی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 وکلتی فارا لو وکال فار لتی کدلی لا لین مسل کوری یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرتے گا ون اؤل میم سجا عی ادافی ہم سافی خواہ ال مئی یو حوہ ال خوفی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 کوال مو نو لو کل مو نو چین چدلی کال می کو شدح کلو کدی یل قومی نو نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں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 وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِنَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى یہودی من من <سؤال> اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم نصر اللهم ادرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ ائے گا نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا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 تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے نجال مسلم امتم مسلم تکھ و ارین منا سکنا وہ ارین منا سکنا کم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 اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر دیا اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا ان کو تم لِبَنِيهِ مَا بل مِنْ تو بنی مب دون می پالہ بک اباہی مس و ہوں وَنَحْنُ لَهُ مسلم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 اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا او امن بل ال علئی ال علبی نو اسمعین کویا لا سوئی سونا اچی نو لا احدیم بَيْنَ لو کئی احدی ون مسم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 حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے امال ہمارے لیے ہیں تمہارے امال تمہارے لیے اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں ام تم علمدین مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ <تَعْمَلُونَ> یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب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 اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے کل ک جل نم ام سونو شہد آلو اصول عالن کم شہید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 وما كان اللہ ليضيع ان اللہ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو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 بچا بیچار بین چ باب چاہ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 وَلِكُلِّ هُوَ مُولِّيهَا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا کل اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف سب کٹ کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْمَا تَعْمَلُونَ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا روح نماز کے وقت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 فَلَا جو سیالینل چوشی سل عَلَيْكُمْ ولیمتی ترو افسل نی کورت ویوزکی کھی کالکل ووال لَمْ کول م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 اذکرونی اذکرکم و اشکرونی ولا تکفرون لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو کفرانی نعمت نہ کرو یا ایوہا الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ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 اور ایسے ہی لوگ ہیں ان الصفا من اللہ فمن حج او اعتمر فلا جناح میشن جن ہار اوس ومن مل سو آ سو شاکر علیم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 نلینکان جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں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 لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں فل اگنی فیل فیلجری فیل بہریاں زل بن سم امیدموتی به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة الرياح س المسخر بين السماء بل مریب لقوم يعقلون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 میلتمی من من دونوک أَشَدُّ امنو اشدیل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 اور ان کے سارے اسباب وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا چرو چم چیری ملا ہوں بہاری جین مین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 یا الناس فی الارض حلالا ولا خطوات لكم مبین لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیٹان کے بٹائے ہوئے راستوں پر نہ چلو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 کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے وہ ادیل زر علو بل الف لئی اب لا اہم لو وَلَا لو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 لینا من کلو میوں کوئی بات مشکور تم اے لوگ جومان لائے ہو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 یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب ناصل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگروں میں حق سے بہت دور نکل گئے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيین وآت المال على حبه اچم لال قو نل سی ندن سیلی وسین کو لو پورنبیا نیل بو نل ب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 لین امن الحر بالحر والعبد بالعبد ال بل فمن بلاد له من مشیش شيء فاتباع بالمعروف ود ان س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 عقل <تَتَّقُون> و خرت رکھنے والو تمہارے لیے پساس میں زندگی ہے امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے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 البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلپی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان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 لوک نری بنوا سرید تین م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 شو نچ دہلک وکلوشوت خوپل ابے بو مل خوف پیل اشوی مل إلى نیل ولا تباشروهن وأنتم معكفون في المساجد تنكح حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے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 اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بئن تأتو البیوت من ظہورها ولیکن البر من اتقا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 اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے فَإن فَإن فَإن غفور رحیم پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا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 پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں خرام بھی شہر خرام ول تو میں تمن سد علیہ کم سا سدو علئی بھی مشری میں سد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 الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر مِنَ وتھم وَلَا تَحْلِقُوا میری حَتَّى پوسٹل ولدی مش ری بن ادم سی سیرین سید فمل چمچا بھیڑ سمست سو مِنَ ہری ملم سلستی اِلحجی وساتا تھی جا کا شرط دلکل ملم بھریل مسجد وت پاح والا شری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 اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے الحج معلومات فمن فرض نعلوم الحج فلا رفت ولا, ولا جدال خور الحج وما حج من نتعلوم خریم ہوا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 فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِ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 ان الله غفور رحيم پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقینا وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا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 ایام معدودات فمن تعجل في يومین فلا اسم علیه ومن تأخر فلا اسم علیه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 انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیکنیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے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 اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے ان موڑ کو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 جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لفزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے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 بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں اور پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شکاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے زین للذین کفروا الحیات الدنيا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یرزق من یشاء بغیر حساب جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دلپسند بنا دی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں علی مقام ہوں گے رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے جن سو دا سم نی نشرین وم نی نب شری نمری نلنا ہتبک مختلف مختلف اکول بین تو بین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 سپ تم خونی اپن سکی و دن سب و نثال لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں جواب دو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 اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یس قتال فیه قل قتال فیه کبیر اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج و اخراج اکبر عند اللہ ولت نو اتب مین لو پھر ہوں کینی کمست پاؤں و نئی یع س وَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے کہو اس میں لڑنا بہت بڑا ہے مگر راہِ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجدِ حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا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 وہ رحمت الٰہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لفظشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے قل اسم چی ہو موسی پولیس کدلی کئی نلچا لکھ پوکس لو پوکم ولافی دینل مف ملازی گکی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 مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے اولا تنگ حتى يؤمنن مین اولا تم مین تم خیم مشرقی اولا تم کہ المشر حتى ہتمین ولاد مشکوک نر ورل جن سی بین وَيُبَيِّنُ آياتِهِ يتذكرون تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن لونڈی مشرک شریف سازی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے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 مہی و پن چپن سوہ نئی ارب کم ان لہو بین و میری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 تم و قدی مولی فم و تم امل پو دشن تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں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 وَلَا اللہ, و و الناس واللہ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوا اور بندگانے خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے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 اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے وَإن عزم الطلاق فإن سميع اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وَالْمُطلقات يتربصن ول نل ارح مل ول ملت ادو یوس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 اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يَحِلُّ کم أَن تصری ہوں کم تم ان إِلَّا خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ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 و چلو لاحل زرا لیا کتو لو بِكُلِّ بھیک نالی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 کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملہوز رکھو اللہ سے درو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَرُ ادہ تو بہ بہن ہوں بلنا ذہر کیا بلیہ تم لم جب تم اپنی عورتوں کو تلاق دے چکو اور وہ اپنی عزت پوری کر لے تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز چہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم منعقحت پر راضی ہوں تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے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 لو پولی در مو دلو دل ملک سو سولہ چرہ مت شوریہ فرجن ہار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 دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے سو نم وزن اور دات اشوریوں آ شروع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 آل مولاح نس کل إلا ؤم أَنَّ کے بر مَا جال مو مس زمانے عدت میں خاتم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو خا دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزائقہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو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 لال پوٹم سلم چمس نی بول متن نارل موسی پدو آرل میری پد دل حَقًّا على مس تم پر کچھ گنا نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے, کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر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 اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے على الصلوات والصلاة للہ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن سلاد کی جامع ہو اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں بدمنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خا سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ والذین يتووسون منکم ویدرون ازواجهم وصیۃ لازواجہم متاعا الى الحول غیر اخراج فَإن فلا جناح ما فعلنا من معروف واللہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانہ ہے مَتَاعٌ حَقًا عَلَى اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے یہ حق ہے متقی لوگوں پر اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے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 گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور پڑھانا بھی اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے اَلَمْ الْمَلَئِ مِن لَنَا مَلِكًا قاطل فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا سی تم کال ملکی چلو اللہ تولو ملنا اللہ نوتھ اخجن میئری نبنا سلم کال ملکی چلو چلو کو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 مر ون اح کل مین سات پل کئی می ولسمی ملک ہوش ولوسی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 شری فل پو می می سی بھو مل پلیم ن جلین پاپ تر نل یوں می جی پالل یون پواہ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 وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللَّهَ دُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ آخرے کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا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 ولو شاء الذين من بعدهم من بعد مَا جاءتهم الْبَيِّنَاتُ دا دا دھو ملدیستل آمَنَ منو من ک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 ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہر نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعة هم اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو کب کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اللہ لہ ال قدو سین تون نہوم پی سن و نیل ملدی اشدہ اندی علم پون بھائی مش و سو سن وچی ول ول ورح ولی گی اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے لا تبئی نروش لها نلوئی بل سکبان دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے اب جو کوئی تاغت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اللہ ولي الَّذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ہوں نوری لک اخری ہوں سی جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار تعوت ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے فَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِي حَاجَّ ان آتاه اللہ الملك اذ قال ابراہیم ربی الذي يحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر اللہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے ابراہیم نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا یہ سن کر وہ منکر حق شش دگر رہ گیا مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا انکلللی مر علی قریہ وهي خاويه على عروشها قال ان ما يحيي هذه الا الله بعد موتها فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ مر کال کل له قال سو سن الله على كل شيء قدير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 قَالَ فَخُذْ أَرْبَعْتًا مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْأً ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس نے ارض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے فرمایا اچھا تو چار پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے خوب جان لے کہ اللہ نہایت باقدار اور حکیم ہے نسل اللہ فکون فی سبیل اللہ سنابل نسلی حب چنبا سنبی لفی کلسون بل لمن اتوح اللہ واسع عليم جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے سات بالیں نکلے اور ہر بال میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افسونی عطا فرماتا ہے وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی اللہ دین فون انم فی سبیل سمجھ بھون سکون ادلم اجو ہوں خوف نالم یح زن جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں چٹاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں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 نمن تب کلو سد پاتی کوں بل منی چلدیوں سو مہیا مینو بلیہ مل میں سب ہوں لائن لا مل کے پری اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جٹا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو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 اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے او مسل اللہ بس بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے سبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے اودوح وَأَعْنَابٍ نو مِن تَحْتِهَا ہل رجری میتھل سی کلر افاد کدو دیس ولو دیس اف افاد اعصار فيه نار فاحترقت يبين الله لكم الآيات لكم تتفكرون کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو نہروں سے سیراب کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو یو من کو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 اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہر چیز اسے لینا گوارا نہ کرو گے اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء والله یعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء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 جس کو چاہتا ہے حکمت ادا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں وما للظالمين من انصار تم نے جو کچھ بھی خرج کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ <خَبِيرٌ> اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے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 ل نبل اربیہ بہ مل جانی آؤنی مینتا ہوں تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے کھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی قسم معاش کے لیے زمین میں کوئی دور دھو نہیں کر سکتے ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا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 ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں الذينا يأقول نرّبا لا يقومون إلاا كماما يقوم الذيت خَقُ شيءقان من المس ذلكَ بأَهُ قرو إ م البع مث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 اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو ننش و لما دیتا ہے۔ اور اللہ کسی نہ شکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا ان الذي ن آمنامینالی ختی وہ اقام االہ و آذک لہم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 اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو نسیمت اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے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 ہپ أو أو مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُنُوا وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَغُنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوهُ ولکم تک اجنی دل پل وی و میشی ودن اللہ تب إِذَا پال وَلَا وشی دون سلکی بوش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 آمن بما أنزل إليه من والمؤمنون سول آمن بالله ہتو وكتبه ورسله لا نفرق کو بینا من رسله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 لو اہ نسین اوں ربن و ملال اس محمل چم آلین می کوبلی نبن ول تم مل پل نی